اور ایک نیم تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے اللہ کی مدد اور جلد انہیں والی فتح اور اے محبوب مسلمانوں ہے کو خوشی سنا دو